کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپن حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گوانی گواہی دی اگر ان کا کراتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا